الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغام لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السيد الخلائق والبشر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه هم فاتح الرحمة ومصعبه الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنَّ الشَّاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي لَهُ مَا في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صدق الله المولان العظيم عن معاوية ابن عبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفكه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أعلى سيدنا محمد وبالك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أعلى سيدنا محمد وبالك وسلم اللهم صل على سیدنا محمد والا علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم واجب الاحترام حضرات علماء کرام میرے محترم بزرگوں اور دوستو میرے عزیز بھائی ہو میرے نوجوان بھائیوں سچ کہوں تو میں تو سننے کے لیے آیا تھا نہ بولنے کے لیے آیا تھا میں تو سمجھا تھا کہ ہمارے حضرات کابریرین تامت برکات ہوں فیوز ہوں بیان کریں گے اور میں سنوں گا میرے شیخ حضرت مرشل عالم مولانا غلام حفصا نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو انسان کو اللہ نے ایک زبان دی ہے لیکن دو کان اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے سے زیادہ سننے کی عادت پر ہوں پھر عمر کرو تو میں تو سمجھا کہ حضرت ماشاء اللہ حضرت مولانا قمر زمان دامت برکات حضرت شیخ العدیث دوسرے علماء حضرت شیخ العدیث مولانا یوسف الطالع صاحب اور حضرت مولانا جانشین اور صاحبزاد حضرت مولانا الرحیم نقمندی وغیرہ وغیرہ آپ پہنچیں گے تو میں تو سنوں گا کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں آتا بس رکھ دیا مجھے قرآن صاحب آئے گی ماشاء اللہ وعلیکم السلام میرے پتا دوسروں کو اور دوستو جس آیت کریمہ جس قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا کس عادت میں نے حاصل کی بھی آپ کے سامنے یہ وہی آیت شریفہ جس کا سہارا میں نے لیا تھا بیس سال پہلے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا دار العلوم جب دار العلوم جامع ال کوسر لنکاستر کی افتتاہ ہوئی تھی وہ نائنٹین نائنٹی سکس میں ہوئی تھی ہم دو ہزار میں ہیں تو اسلامی تاریخ کے مطابق بیس سال ہو گئے بیس سال بعد پھر ہم نے ملاقات کی ہم پورے ہو گئے سفید ریچ بال اور ہو گئے ہمارے لیکن قرآن کبھی نہیں بدلا قرآن المبوس وسو دیول احمد بے مکار مل اخلاق لا یوخلکو نبیوں ولا رسول بعدا باد امت ہی ولا شریات ہی ولا کتاب باد کتاب نہیں بدلا ہم بدل گئے وہ قرآن ابھی ایکچوئل ہیں ابھی زندے ہیں ابھی ہر ہمیشہ کل آج اور کل قیامت تک زندہ رہے گا اور اپ رہے گا ہم آؤٹ آف ڈیٹ بن جائیں گے ہم ابھی زمین پر ہیں پھر زیر زمین پہنچ جائیں گے یہ قرآن کریم تا قیامت تک اس کے بعد بھی زندہ رہے گا اور جو اس کی تعلیم دے گا یا اس کی اس کی خدمت کرے گا تو وہ بھی زمین کے اوپر اور زیر زمین میں خبر میں وہ بھی زندہ رہیں گے خدا کی قسم خدا کی قسم بس حکیم حضرت حکیم مولانا حکیم محمد اختر صاحب ہمیشہ خلیفہ اجل مولانا عبد الفوری فرفری رحمت العالی حضرت مولانا مایوسن حضرت مولانا ابرار خرد رحمۃ العلی ہمیشہ یہ اشعار پڑھتے رہتے تھے کہ صدیوں فلسفہ کی چونی چنائی رہی خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی فلسفہ بدل سکتا ہے اور دیکھتے ہیں بکس نکلتے رہتے ہیں سائنس بدل سکتی ہے قرآن نہیں بدلتا ادھر فرماتے تھے دوسری جگہ ادھر جغرافیا بدلی ان لوگوں نے ادھر جغرافیا بدلی یہاں تاریخ بھی بدلی نہ میری ہسٹری باقی نہ ان کی ہسٹری باقی ہسٹری وہی بس تو علماء کرام کی محنت سے ادارے کے سبب سے حافظ القرآن کے مجاہدات سے واحض دین کے بیانات سے اور اللہ اللہ کرنے والے سے ان کو فضل کرم سے دین اسلام زندہ ہے قرآن کریم کتاب زندہ ہیں ان کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے دنیا میں عالم برزخ میں عالم حشر میں عالم جنت میں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر ایمان نہ بدلا جائے گا انسانوں کی دنیا بدل جائے اسلام نہ بدلا جائے گا شخص آدمی نے فرمایا کیا ہوا جو آج بدلا ہے زمانے نے تجھے بدلا ہے زمانے تجھے مرد وہ ہیں مسلمان وہ ہے انسان وہ ہے جو بدلتے ہیں زمانے کو واٹ ہیپن ٹو دس ہیومن بینگ That instead of changing the world and inviting them to Islam, you were changed, you are changed by the world. Others have seen you, This is the first step of the Bible, that all the world is the same as God. This is the worship, this is کام آئے دنیا میں انسان کے انسان تو نائنٹین نائنٹی سکس ٹو تھاؤزینڈ ففٹین ہم لوگ بیس سال پھر جمع ہوتے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ حضرت والد و ماجد حضرت مولانا اسماعیل حاجی والی لاجپوری وہ ہمارے ساتھ نہیں اس وقت حیات تھے پہلے زمین پہ تھے اب زیر زمین ہو گئے اللہ کی رحمت پہ پہنچ گئے وہ زندہ ہے انتقال ہوا ہے ان کا یقیناً منتقل ہوئے ہیں یعنی جگہ بدلی ہے لیکن قرآن تفسیر مارف القرآن حضرت معنی مفتی محمد شفیع کی تفصیل دیکھیے ولا تک بلایا کل تشور وہ زندہ ہیں ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں اور کتنے زندے ہیں اللہ حضرت مفتی شفیع رکھتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کی زندگی حیات دی گئی ہے جو ہم کو مارنا ہے جب ہم چلے جائیں گے اگر دین کا کام کیا اور کریما طیبہ اور خاطمہ بالخیر ہوا تو ہم کو بھی اس کو محسوس کریں گے انشاءاللہ کتنے زندے ہیں جمعہ کی بات ہے مجھے تو بیان نہیں آتا خری صاحب بیان کریں گے میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے میں تو بچ ایسا ہی بیٹھ گیا جمعہ کی بات ہم گھر پہ پہنچے فرد نماز کے بعد اور اشتاق کے بعد تو میں والد صاحب کے بستر پر بیان کر رہا تھا اور یہ میرے خادم خاص محمد اسماعیل ملا نیچے سو گئے اور بہت جلدی میں اٹھ گیا اور نیچے کچھ پینے کے لیے گیا تو میں نے پوچھا یہ بھی جاگ رہا ہے ابھی تو نو بھی نہیں ہوتے نو بجے تھے تو میں نے پوچھا محمد اسماعیل تو بہت جلدی اٹھ گیا تو کہ ہاں خواب میں ابھی میں نے دیکھا کہ صوفی صاحب یعنی میرے بھائی محمد طاہر صاحب شیخ الدیس مفتی طاہر صاحب مجھے آئے خواب میں اور مجھے جگہ آیا اور کہنے لگے کہ جلدی کرو محمد اسماعیل باجی کو نہلانا ہے اس کے غسل کرنا ہے جب بہت شیف ہو گئی تھے آخر میں بہت اتنے کمزور تھے کہ سلخانے تک لے جانا پڑتا تھا تو یہ زندہ ہے یا ہیں میرے والد مرحوم ماشاءاللہ وہ تو ہمیشہ کہتے تھے یہ دونوں یہ دوسرے بھائی نہ کچھ چھوٹی عمر کی تھی میرے اور صاحب میں چھ سال کا فرق ہے جی ہمیشہ کہتا ہوتا کہ قاسم تو فقط مارو کوئرو نہیں مارو دوست تھے کہتے تھے کہ میرے ہمراز ہیں سبحان اللہ تو پھر میں تو اس کا شاگرد بھی ہوں اس کا دوست بھی ہوں اس کا ہمراز بھی ہوں اور اس کا مرید بھی ہوں حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت عالم کی وفات کے بعد اس سے بیت ہوئی تو یہ سب جو آپ دے رکھ رہے ہیں جامع القوسر جامعہ السر یادمی یا یہ مسجدارعلوم پریسٹن یہ حضرت کے فیض ہیں کیونکہ شاعر نے لکھا ہے کہ تیرا کمال بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے جو بھی ہم کرتے ہیں مشاعد کے ذریعے سے یا استاد کے اساتذات کے ذریعے سے جو ہم حاصل کرتے ہیں بس یہ تو کسی اور کی دعا ہے کسی اور کی محنت ہے تب یہ جا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں زلمانہ فضلک صاحب دامد برکات یہ ان کی ماسٹر چیف ہیں ماسٹر ویف ہیں چیز کی اچیومنٹ ہیں آگے بھی جائیں گے کیا کوئی رکاوٹ نہیں اللہ کی دین میں اللہ ان کو ان کی عمر کو درازے خوب محنت دے خوب دین کی خدمت میں قبول فرمائے ان کو ہمت دے ان کو طاقت دے ان کو قوت دے ان کے حوصلے پر تاکہ اور دن کا کام ہو سکے اس فتنا ہو کا وقت وقت میں یہ کام جاری رہنا چاہیے اور اس کی بہت بہت ضروری ہے آپ سوچیں گے کہ فیض کیوں کہتے ہیں والد صاحب کے مجالس سے ابھی میں لکھا ہے ایک چیپٹر ہے،, ہے اس میں لکھا ہے کہ مثال کے بعد میں بھی ہے حضرت شیخ کتب قطب الخط محمد زکر یا رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اور مجالس میں یہ لکھا ہے کہ شیخ کا فیض مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے توجہ بند ہو جاتی ہے روک ٹوک نہیں کرنے گا اس لیے اس کو کسی کو نہیں کرے گا تو اس کے لیے اس کو رجوع کرنا چاہیے لیکن فیض شیخ شیخ کا فیض حضرت صوفی اقبال ہوشیار پوری نے کتاب لکھی ہے حضرت حضرت ذکریا کہنے پر اور حضرت ذکریا کے ملفوظات اس میں لکھے ہیں اس کا نام کتاب کے نام ہی ہے فیض شیخ تو فیض شیخ ہے یہ ان کا فیض ہے اب والد صاحب تو میں اس کی بات کر رہا ہوں یا اللہ ان کی بات کروں تو اتنے متوازے تھے کہ میں نے ان کو لقب دیا ہے متوازے اور کوئی حکیم الامت ہیں کوئی شفیق الامت ہیں کوئی فقیح الامت ہے تو میں نے لقب دیا ہے متواز اور جتنے والد صاحب متوازے تھے جتنے اس میں توازو ان کی تھی بہت کم لوگوں میں دیکھے بقول حضرت مولانا ابرار احمد دریا شیخ العادیس رحمت اللہ علیہ کے تمار تمہارے والی صاحب نے اپنی ولایت کو چھپی رکھی اگر وہ بتاتے نے تو جب جہاں چلتے جس جس سٹریٹ میں جس راستے میں چلتے تو سب لوگ کھڑکیاں اورتے اور مر چھڑکیاں کھول کر دیکھنے کے ہو جاتے دیکھنے لگتے کیونکہ ولایت چھپی ہونی چاہیے نبوت آل اعلان ہونی چاہیے لیکن ولایت چھپی ہونی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہ تو کہنا تھا اب کیا کہوں جسٹ فور کپل آف منٹس شٹ یو آئیز اینڈ امیجن دیٹ یو آر ڈنکنگ یو آر تھنکنگ آف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان غار ہرا غار ہرا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیتے تھے تو کیا کرتے تھے آپ سے پوچھیے اس وقت کچھ نہیں تھا ماں کن تدری ملکی تھا بولا کن جاننا اس وقت کچھ نہیں تھا شاہ محمد اسحاق محدث لکھتے ہیں کہ یہاں ایمان کا مطلب نور ہیں نماز ہیں اس وقت کیا کرتے تھے اس وقت غور و فکر میں تھے فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تصورات میں تھے استغراق میں تھے مراقبہ میں تھے امت کی فکر تھی ماں کن تدری مل کتاب وَلَ ولا ایمان ولا کن جاننا <نُورًا> تو ہم نے اس کے اوپر ایک نور بھیجا یہ نور کس شکل میں آیا پہلے جس سے دل نورانی ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اسی طرح بیان حضرت کا ترجمہ اور اسی طرح بھیجا ہم نے فرشتہ اپنے حکمت سے تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان ولیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اس سے راہ سمجھا دیتے ہیں جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور بے شک تو سمجھاتا ہے سیدھی راہ راہ اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں سنتا ہے اللہ ہی اور سب کچھ اور اس کے یہاں تک پہنچتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان نہیں تھا نہیں نہیں نفس ایمان تو سب انبیاء کرام کے پاس تھے لیکن بغیر تفصیلات ڈیٹیلس بغیر شرائے ایمان اِس کوٹ انکینٹڈ وتھ ریولیشن ان دا ہائی سینس آف دا تھرم اس سے پہلے کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اللہ نور السماوات والارض اللہ نورسما اللہ ساری دنیا ساری کائنات پر نور ہیں کا نور ہے Allah is the source, the center, the objective of this kainat. And He is the light of this kainat. <speaking in Hebrew> Allah is a nur, the actual word of Allah are converted in human language. How is the nur of Allah? Whales, حجاب. بغیر حجاب ہم نہیں دیکھ سکتے حضرت حقیم اللہ علی نے علیشان ہے, ہے اور وہ اجازت نہ دے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حضور اللہ رب العزت نور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور زندہ ہیں قرآن نور عظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم عظیمہ ملا احوال رفیہ ملا قرآن کریم ایک ہدایت کبرا، ہدایت قبرا ہے جس, کے جس سے سب طالب صاحب قرآن بن جاتے حافظ القرآن بن جاتے یعنی قرآن کریم اعلیٰ ہے رفیع ہے انفا ہے نور آف دا قرآن از ایرجنٹ ان ہدایات اے سورس آف ہدایت by his words Quran is compared sometimes as the Ruh, the soul. He gives life to our body. Quran is the synthesis of all the علوم. Science, biology, technology, technique, whatever علوم is, philosophy, is got یہ سب باتیں میں جی میری جیب سے نہیں نکالتا ہوں. مقرر روائز دین کیوں جیب سے, سے بات نکالی کوئی نکالتا جبکہ اس کے پاس قرآن کریم کی وسعت اور نور ہے حضور, صل... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی فصاحت و بلاغت و جامعت ہے صاحب صحبا صاحب کے رام اللہ تعالی عجمعین کی روایت ہیں علماء دین کے اقوال ہیں بیانات ہیں سلف صالحین کا خزینہ ہے اولیاء کے کے انمول موتی ہیں شیخ المساہ کے ارشادات ہے محفوظات ہیں کتبات ہیں مکتوبات ہیں قطب السلاسل کے توجہات ہیں علماء دیوبن اور اولیاء نقصن کے ظاہری زخیرہ ہے، محدثین مفسرین محققین مفقہین کے علم و فہم ہیں تفسیر ابن کسیر حضرت علماء ابن کسیر رحمت اللہ علیہ یا ایوہ الناس قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فرماتے ہیں اگر برحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی قطع دلیل تو قرآن نور ہے لیکن یو کین جسٹمیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن قطع دلیل ہے یعنی ابجیکشن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یہ قرآن اور یہ تفسیر ہے قرآن حضرت مرشید عالم میرے شع کے بات نہ کروں حضرت مرشد عالم نے ایک بیان میں کہا ختم قرآن تھا شاید کہ قرآن یہ ایک ایسی جامع اور بے نظیر کتاب ہے اور اس کے اندر اتنی جامیت ہے جس میں انسان اس کے لیے جو پروگرام اور اس کے لیے جو کام پھر اس کا ہوتا ہے انجام الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم اپنے اتنی اتنی اتنی اللہ ملک انسان اللہ محر بیا بلندا میں تو کیا بولوں پٹان تھی ماشاء اللہ اتنے لمبے قد اتنے بڑا آسا میں تو چھوٹا آدمی وہ تو میسیج تھی میں تو بس کیا ہے آپ کا جو اس کا جو معمولی کار ہمارے یہاں تو دیشی وہ کہتے ہیں اس, اس کا کوئی قیمت نہیں کوئی قیمت نہیں اللہ ہمارے شہر کی بات کروں میں کیا بت میں تو ان کے جوتوں کے نیچے کی خاک بھی نہیں ہوں انسان یہ کرے کام پھر دنیا میں رہنا کام وہ دنیا میں رہے پریشان نا نا اس کے ہاتھ میں ہے قرآن جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان وہ میرے ماننے والے مسلمان تو کیوں ہیں آج غلام تیرے ہاتھ میں ہے قرآن اور تو لے اللہ کا نام اور تو بر قرآن تاکہ ہو تیرا اکرام اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا رب کلکرم الدی علم, علم الانسان الملسان عالم عالم پر تو قرآن اور لے تو تیرے رب کا نام اور شروع کر دے تو کام تاکہ تیرا رب کرے تیرا اکرام وہ میری حبیب کیوں آپ فرماتے ہیں مانب قارین میں پرانا میں پران... پران نہیں ہوں میں پر... پرنے والے میں سے نہیں ہوں پرنے والا تیار ہیں پرانے والا تیار ہیں جبنی علیہ پرانے والا تیار ہیں سنو کا فلاطن سا ال... اللہ ماشاء اللہ اللہ شدید القوا انا سن کی علی کا ان سب کی ترجمانی اور کیسے میں کروں بس اللہ تو پر بس واد غلب مومن کے لیے قرآن میں پھر تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں اگر بجائے گئی دس پائٹ دس قرآن اف یو آر وڈ اف یو آر ان دا ڈیفیکلٹیز دینے میں پہلا یہ گرو خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا سبحان اللہ اس کا خلاصہ یہ ہے میں بات ختم کرتا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنکھ کی توفیل سے وہی کی برکت سے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے فضیلت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی بدولت سے افضلیت ملی ساری دنیا میں آسمانوں میں انسانوں میں جناتوں میں جنوں میں کلو جن یہ ہیں قرآن اور حضوس آسم کی, کی وجود یہ ان کی جوڑی ہیں اس لیے شاعر فرماتا ہے کہ جہالت سرکشی اور ظلم سے تاریخ تھی دنیا جب آئے رحمت عالم جہاں رحمت کا عالم ہے غطہ خطائیں کفر کی جائی چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پر خدا کے نور سے اب تو منور سارا عالم ہے ہے اس دولت پہ, ہفتے حکیم کی بھی سلطنت قرباں غلامی پر ہیں جس کو ناز وہ نبیوں کا خاتم ہیں اس قرآن کریم کے لیے اور اس سنت کے لیے ہم بادشاہوں بھی غلام بننے کے لیے تیار ہیں اپنے سلطنت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ غلامی پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور فخر کیا وہ تو نبیوں کا خاتم ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولا كرسول الله وقاتم تو پھر اللہ نور ہے حضور پر نور ہے چراغ منیر ہیں الم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل یہ کمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ لفظ حضور اکرم سلاسم کا نور قرآن کریم ایک نور نازل ہوا کتاب اللہ اور کلام اللہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نور ہے یہ مسواک ہے نہ, اس کو معمولی نا سمجھ سمجھئے اس میں کتنی نورانیت ہے. یہ تو اللہ ہی جانے فضائل مسواق دیکھیے اور پر یہ سلاد میں نور ہے سیما ہوں سجود ٹھیک ہے حج میں جا کر حج نور لے ہیں مسجد نورانی ہے نور الاسلام ہے ماشاءاللہ اللہ میں بہار میں پہنچا اللہ پر مغرب تھا وقت تھا نماز پڑھنی تھی اب ایک گاؤں میں پہنچی اتنا بس ایسا بتی نہ لائی تو وہ کوئی چیز نہیں ہوا یہ بھی نور ہے ایک قسم کے نور ہیں لیکن نور، روحانی نور نور کے ہاں سامنے کھچ ہیں یہ سب ہیچ ہیں ایک دفعہ آج نورش عالمۃ اللہ کہیں پہنچے تو لائٹ ہو گئی بیان دور بیان دوران میں تو حضرت اگر مانا عبدالرحیم صاحب آپ ماشاء اللہ اس کو یاد رہتے مزاج سے ابھی میں لکھا ہے وہ تو خود ہیں اس کی بات کی تو لائٹ آف ہو گئی اب مائک تو نہیں چلتا تو عورتیں کیا سنیں تو حضرت نے کچھ دیر انتظار کیا پھر کہا عبدالرحیم مولانا عبدالرحیم صاحب صاحب شاہداد وہ کہتے ہیں عبدالرحیم عبد الرحیم تیرے برے باپ کے لیے کچھ انتظام کر بتی کا تیرے برے باپ کے لیے تو عبدالرحیم صاحب نکلے اور کچھ حرکت کی کچھ کو کہا کہ کی کیا بات ہے اس وقت پھر لائٹ تو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد آئی تو حضرت نے فرمایا یہ رم کہ جب میں لائٹ نہیں ہے اندھیرا ہے جب میرے دل کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں تو جو کل میرے قلب میں جو نور ہے جو لائٹ ہے اس کے سامنے سورج بھی کام نہیں آتا یہ سورج بھی اس دل کے بس شانا تو میں پوچھا بہار میں یہ تو بات کر کے ختم کرتا ہوں تو پہنچا تو جنگل میں کلویران چھوٹا سا گاؤں تھا مغرب کہاں پورے تو دیکھا کہ ایک ٹکرا ہے ہیل ہے ہیل جیسے کہ آپ کے یہاں نو تین پتا نہیں کون ہی تو یہ تو میں نے کہا کہ کوئی چھوٹا سا گھر نظر آتا ہے اس میں اچھے لائٹ تو نہیں نظر آتی لیکن چلیں گے کسی نے کہا یہ مسجد ہے تو ہم پہنچے تو بہت چھوٹا روم تھا اور لائٹ کیا ایک کینڈل جل رہی تھی اور اس میں ایک بیٹ ایک بچہ آٹھ کے دس دس سال کا حافظ القرآن بن گیا تھا قرآن پڑ رہا تھا ہمارے پاس تو سب کچھ ہے میرے تو میرے دوستوں نوجوان ہمارے لیے عالم بننا حافظ بننا بہت آسان ہے ہم تو کوکو کولا کی پکر بنتے ہیں برگر کھا کھا کے مجھے پسند نہیں ہے معاف کرنا یہ کھاتے ہیں وہاں تو دال بھی نہیں ملتی اس زمانے میں یہ ہمارے حضرت نے اور ہمارے والد صاحب نے اور حضرت مقاری صاحب کے والد نے یہ لوگوں نے یہ لوگوں کو پوچھو کہ کیسے پوچھے کہ کیسے وہ عالم بنے تو بس یہ میں نے کہا اچھا بھائی منام سلام کی وغیرہ تو تو یاد کر رہا ہے قرآن نہیں نہیں میں دور کر رہا ہوں اچھا کیا کروں نماز کے لیے کہ یہ قوائن ہے اس میں سے پانی نکالنا پڑے گا تو ہم نے پانی نکالا ہم نے سے سیکھا کہ کیا ہے فرام دا کیا کہتے ہیں نماز پڑھی بہار کے پتا نہیں کون سے کونے میں بالکل دریا کنارے میں نماز مغرب بھی وہی میں نماز مغرب پڑھنی تھی تو میں پہنچا تو اللہ ٹو اسکوئر میٹر بالکل میٹرس گنسپور ولیج ایک بھائی وہاں انتظار کر رہا ہے اس کے سن سیٹ ہو جائے تو میں مغرب ہو ساری دنیا میں اس کے قرآن اور اسلام کی زندگی اور حیاتی کا نمونہ آپ کو ملیں گے ساری دنیا میں ہر سیکنڈ میں کہتا ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں ازان دی جا رہی ہے اور تقبیر دی جا رہی اور نمازیں پڑھ رہی پڑے پڑی جا رہی ہیں ساری دنیا کے کونے کونے میں تو بیت اللہ اور کابت اللہ پر نور اترتا رہتا ہے کنٹینیوسلی مسلسل سلاد میں نور ہے مسجد میں نور ہے دکھر قلبی کو منور کرتا ہے دیکھرِ دل کو منور کرتا ہے بس دل کی درکنوں پھر اس کو محسوس ہے کہ میرے دل ایسے نہیں کرتا بس تاک تاک اللہ اللہ اللہ کرتا ہے اوہی اوہی کہتا ہے نا شاید کہ اللہ اللہ پر اللہ اللہ کر نور سے سپنا سینہ بھر مشاعد کے دلوں میں نور ہے ارے ہر مسلمان کے دل میں نور ہے آپ منصرح اللہ صدر اسلام فہ نور امر رب فہلا نور عمر رب علم دین ہے اس میں نور ہے علم قرآن ہے اس میں دور ہے علم حدیث اس میں نور ہے علم فقا اس میں دور ہے پورا علوم اسلام کا اس میں نور ہی نور ہے بس یہاں بات ختم کرتا ہوں میرا وقت گزر گیا اللہ تعالیٰ بس میں تو الباپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ علم بلکہ سارے علوم اس دارالوم میں حاصل کیجئے اللہ آپ کو جے سب, سب کو جنجت حافظ بنائے عالم نا بمل بنائے علم نافی نصی فرمائے یہ داروم کو اللہ تعالیٰ میاں کو خوب کامیابی عطا فرمائے نور سے بر اپنے نور اور سب کے لیے دعا یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنائے عالم قرآن بنائے حضرت مرشد عالم کی دعا ہے عالم قرآن بنائے عامل قرآن بنائے ناشر قرآن بنائے دائیے قرآن بنائے اور مولانا خضر حق صاحب کو دلی تمنا کی ان کی دلی تمناؤں کو پوری کرے واخر تعانا الحمد للہ